فحد أن مَّد ع ورسله ف بعد فعوض بالله السم العم من الشطان قجيم من همزه فه ونفس وطل عليهم نب الذي آناهُ آياتنا ف صلق منها فبع الشطان فق من الغابين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تطرخه يلهث وذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون عزیز بھائیو میں انشاءاللہ شاء اللّہ آپ کو دو تین باتیں جو قرآن مجید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے وہ بتاؤں گا اور ان کی کچھ کچھ تھوڑی تھوڑی دلیل بھی قرآن و حدیث سے عرض کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام لانے کے لیے یا جہاد کرنے کے لیے سب سے اول شرط زہد ہے دنیا کی مرغوبات پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بنیادی شرط ہے جب تک ان چیزوں کا کوئی شخص اسیر رہتا ہے مفادات کا قیدی رہتا ہے اس وقت تک اس میں یہ جرت پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ مسلمان ہو جائے یا اگر وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہے تو پھر اللہ کی راہ میں نکل سکے جب تک وہ دنیا سے زاہد نہیں ہوتا دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس وقت تک وہ قتم جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا آپ نے اس سابی کا واقعہ سنا ہوگا عبد العزا اس کا نام تھا اور اتنا مالدار تھا کہ صبح کو اور لباس پہنتا تھا شام کو اور لباس پہنتا تھا اور اسے پتا تھا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو میرا چچا جو مجھ پہ نگران ہے وہ مجھ سے سب کچھ چھین لے گا ایک مدت تک اس, اس خوف کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوا لیکن جب دل کے تقاضے نے اسے مجبور کر دیا نا پھر چچے کے پاس گیا کہتا ہے چچا اب میں تو مسلمان ہونے کے بغیر رہ نہیں سکتا میں نے تو مسلمان ہو کے ہی رہنا ہے. اس نے کہا پھر جو کچھ تیرے پاس ہے میں وہ سب چھین لوں گا ہے سب کچھ لے لو سبر ذات ماں کے پاس گیا ماں نے ایک ٹاٹ دیا وہ ٹاٹ لپیٹ کے تو مدینے شریف میں چلا گیا مجھے بتاؤ میرے بھائیو اگر وہ اس کی جو زمین تھی یا اس کے جو مکانات تھے یا اس کی جو تجارت تھی اگر اس میں پھنسا رہتا تو کیا مسلمان ہو سکتا تھا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح سے دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو مجبور کرتی ہیں خصوصاً کسی بھی شخص کا محتاج ہونا کسی بھی شخص کا اگر کوئی بندہ محتاج ہے یہ بھی ایک خلاصہ سمجھ لو جو شخص کسی کا محتاج ہے نا وہ سمجھو اس کا غلام ہے جو شخص کسی سے غنی ہے اس سے کچھ نہیں لیتا نہ اس کو اس سے کوئی تمہ ہے وہ اس کے برابر ہے اور جو شخص کسی کو کچھ دے دیتا ہے پھر وہ اس کا محتاج ہو جاتا ہے اور یہ اس کا مالک ہو جاتا ہے یہ تین خلاصے یاد رکھو جو شخص کسی سے مستغنی ہے دیکھو نا مجھے اب کلنٹن کی ضرورت نہیں ہے بش کی ضرورت نہیں ہے پرویز مشرف کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس سے کچھ نہیں لینا تو کیا فرق ہے وہ اپنے گھر کہتے ہیں ایک فلسفی تھا یونانی تو بادشاہ اس کے پاس سے گزرا تو سنا ہوا تھا اس نے یہ بڑا فلسفی ہے اور بڑا عالم ہے اور بڑا اچھا ہے وہ اس سے ملنے کے لیے گیا جاتے ہوئے کہنے لگا اچھا بتاؤ بھائی آپ کی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بیان کرو اس نے کہا کہ آپ کے آنے سے یہ دھوپ رک گئی اگر ایک طرف ہو جائے نا تو دھوپ میری طرف آنے میں اس کو کیا ضرورت ہے کوئی اگر بادشاہ تو اپنے گھر بادشاہ میں نے اس سے جب لینا کچھ نہیں تو مجھے اس کی کیا ہے تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کے برابر ہو جائیں ان سے مستغنی ہو جاؤ اگر چاہتے ہو کسی کا غلام بن جاؤ تو اس کی نوکری کر لو یا اس سے کوئی امید رکھ لو اور اگر چاہتے ہو کہ کوئی تمہارا غلام بنے تو اس کے ساتھ احسان کرو اس کے ساتھ سلوک کرو اس کو کچھ دو گے وہ تمہارا غلام بن جائے یہ کی تھی کہ کسی کی کسی سے امید نہیں رکھنی کسی سے امید رکھنی نہیں امید نہیں رکھنی سوال نہیں کرنا کسی کی طرح جانکنا نہیں ہے حکیم ابن الزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا پھر سوال کیا پھر دے دیا یار گھوڑا ہی ہے نا کہ ادھر دیکھو اللہ آپ کو پھر سوال کیا پھر دے دیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حکیم یہ مال سر سبز ہے خوش ہے اور میٹھا ہے جو شخص اس کو لے نفس کی گنا کے ساتھ کوئی احتیاج نہیں نہ کوئی لالچ ہے نہ وہ نگاہ اٹھا کے کسی کی طرف دیکھتا ہے نہ جھانکتا ہے اس کے لیے اس میں برکت ہوتی ہے اور جو شخص اس کو نفس کے ہرس اور لالچ کے ساتھ لیتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حکیم کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی کا مال یا کوئی چیز کم نہیں کروں گا کام نہ کرنے کا مطلب وہ دے گا بھی تو نہیں لوں گا اب اس کے بعد ان کا حال یہ ہو گیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کا, حصہ ان کا جو وظیفہ بنتا تھا بیت المال سے وہ دیتے تھے وہ, وہ بھی نہیں لیتے تھے اور اس کو اس کا حصہ دیتا ہوں وہ اپنا حصہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام سے ایک خاص بیت ایک صحابی کہتے ہیں شاید ابو ذر رضی اللہ علیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بیت کرو کہا جی بیت تو ہم نے کی ہوئی ہے اور اور پھر بیت کرو جی کیا بات کرے فرمایا کسی سے کچھ سوال نہیں کرنا کسی سے مانگنا کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے جی ہم بیت کرتے ہیں. کہا اگر ایک تمہارا تم گھوڑے پہ سوار ہو یا اونٹ پہ اور تمہارا کوڑا گر پڑا ہے نا کوڑا گر پڑا ہے. وہ نہیں کسی کو کہنا کہ کوڑا مجھے پکڑاؤ تو یہ صاحب جن میں ابو بکر بھی تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تھے سبحان اللہ حیرت ہوتی ہے کہ ان, ان کا کوڑا گرتا ہے نا کسی کو نہیں کہتے یہ کوڑا پکڑا بلکہ وہ خود اترتے ہیں اتر کر وہ کوڑا پکڑتے اب اس شخص کو دنیا کا کوئی شخص غلام بنا سکتا ہے کس طرح غلام اس نے کسی سے لینا ہی نہیں کسی سے مانگنا ہی نہیں کسی کا محتاج ہی نہیں ہے گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیورت میں کہ منعم کو گدا کے در سے بخشانا تھا یار اتنی جرت نہیں تھی کہ کوئی ان کو دے ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں لیکن دینے والا ڈرتا ہے میں اس کو کس طرح سے وہ لینے پہ تیار نہیں اور سب سے بڑی مثال اس کی میرے بھائی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مجھے ایک حدیث کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب میں پڑھی بات تو میں چاہتا ہوں آپ کو بھی اس لطف والی بات میں شریک کر حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی ذرا بیس یا تیس سا جوں کے بدلے ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اللہ اکبر اس سے میں درمیان میں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں کبھی کام دے گا بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ ہے نا میں تقسیم کرتا ہوں اللہ دیتا ہے آگے میں تقسیم کرتا ہوں سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے بھائی سب کچھ اگر ہاتھ میں ہے تو قرضے پر جاؤ وہ لے رہے ہیں اور آخری وقت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ،, وہ اپنے گھر کے لیے جو, جو کا بندوبست نہیں کر سکتا اس سے معلوم ہوتا ہے, کہ خزانوں کا مالک کون ہے اللہ شریف مالک ہے اور کوئی خزانوں کا مالک نہیں ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بلکہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کیوں لیا ہم لوگ جو روٹی کھانی ہوتی ہے ہم ہمارے کئی بھائی تو وہ کسی اچھے مالدار کو کہتے ہیں یار ناشتہ میں تیرے پاس آ کے کروں میں فلانی چیز جو ہے نا وہ تم سے لوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ موجود تھے عثمان غنی داماد رسول اللہ کا موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی موجود تھے عبدالرحمان ابن عوف موجود تھے بڑے بڑے یعنی اتنے اتنے مالدار صحابہ اکرام جو, جو اس سے پہلے مشکل وقتوں میں جب اتنی غنیمتیں بھی نہیں تھیں ایک ایک وقت میں ہزار ہزار اونٹ اللہ کی راہ میں دے سکتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان, ان کو اپنی حالت کا پتہ کیوں نہیں چلنے دیا قرضہ کیوں لیا ہے ان کو اگر تھوڑا سا پتہ بھی چل جاتا تو قرضے کی ضرورت تھی اچھا پھر یہودی سے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہودی سے نبی قرضہ کیوں لے رہا ہے؟ کسی مسلمان سے قرضہ لے لیتے یہودی کے پاس حالانکہ انہیں گرمی رکھنی پڑ رہی ہے۔ مسلمان کو تو جو جان و مال فدا کرتا تھا اور ان کو تو بہت اعتبار تھا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مفت دینے پہ تیار تھے قرض کیوں نہ دیتے لیکن یہودی سے قرضہ کیوں لیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی بات یہ سمجھ جاتی ہے وہ استغنا جس استغنا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بعض و نصیحت کرتے تھے اس کا سب سے کامل نمونہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سائل ہوتا ہے کالی ایک سائل ہوتا ہے حالی کالی کا کیا مطلب جو مان کے کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں جی میرا مکان نہیں جی میرے جی گھر کے حالات خراب ہے ہمارے بھی گئی, کئی بھائی اس طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بندوں سے بندوں سے یار کیا مانگنے بندے تو خود مہتاج ہیں اچھے یہ تو ہوگا قولی سوال ایک حالی سوال ہوتا ہے کپڑے ہمارے کئی ایسے بھی ضرور گزرے ہیں کہ کپڑا تھوڑا سا فار لے جان بوجھ کے اب جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے مولانا صاحب یہ تو وہ کپڑے بنا کر اس کو دے دیتا یہ بھی سوال کی ایک صورت ہے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ اختیار کیا یہودی سے قرضہ لیا اس کے پاس گروی اپنی ذرا رکھ دی کسی مسلمان کو کانوں کان خبر نہیں ہونے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دے سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ لے کیونکہ امکان تھا وہ کہہ جی میں قرضہ نہیں دیتا میں تو ویسے دیتا ہوں آپ کو ضرورت ہے تو آپ ہماری جانوں مال فدا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت نہیں کرتی آپ کی مستغنی طبیعت کہ اس سے کوئی چیز بتا کے کہ ہمارے گھر میں اس وقت چولا ٹھنڈا ہے ہمارے گھر میں نو بیویاں تھیں اس دن محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اور گھر میں چولا نہیں جلتا تھا لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے تو قرضہ لے رہے ہیں اور ذرا گروی رکھ رہے ہیں لیکن کسی سے سوال کرنا زبان کے ذریعے یا اپنی اس حالت کی خبر بتانا اس حالت کی خبر بتا۔ میں نے کئی دفعہ اپنے طالب بھائیوں کو سنایا اپنے والد کا قصہ. میرے سامنے وہ رہتا ہے ہمیشہ وہ کہتے ہیں, میں پڑھتا تھا میں پڑتا تھا. تو سردیوں کا موسم آ گیا والد فوت ہو گیا تھا بھائی کا احسان مانتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میرے بھائی کا مجھ پر بڑا احسان کیا احسان پیچھے کو پیسے بھیجتے تھے باللہ نہیں پیسے بھیجنے بےچارے غریب تھے احسان ان کا یہ ہے کہ اس نے مجھے بکریاں یا دارے پہ نہیں لگایا بلکہ مجھے کہا کہ محمد جاؤ پڑھو جاگر پڑھو مجھے آزاد کر دیا کہتے ہیں میں اس کا بڑا احسان ہوں. اچھا پیچھے سے کوئی پیسہ نہیں تو کہتے سردی کا موسم ہے قمیص کوئی نہیں کمیز پٹ گئی دور تھی تو اب خطرہ یہ تھا کہ کوئی دیکھے گا نا تو وہ قمیص لے کے دے گا کہ گا طالب علم ہے یتیم ہے تو اس کے پاس قمیص نہیں چھ مہینے میں نے سردی کے اس طرح گزارے دو دوری لپیٹی رکھنی پتہ ہی نہیں چلنے دینا کہ اس کے پاس کبھی چھ مہینے کے بعد والدہ نے کپڑے خریدے اب اس شخص کو کوئی کس طرح غلام بنائے کس طرح کوئی کہ جی مسئلہ تم اس طرح کرو کیا وجہ ہے کیوں اس طرح کرو جب اللہ کا یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے میں تمہاری نوکری کو کیا جانتا یہ تربیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ اکرام کا بھی یہی حال تھا لیکن یہ پیدا کس طرح ہوتی ہے یہ پیدا ہوتی ہے میرے بھائیوں اپنی ضروریات کم کرنے سے. اپنی ضروریات کم کرنے سے جو شخص ضروریات اپنی بڑھا لیتا ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے اس وقت تک بندہ جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا جب تک وہ اپنی ضروریات کو کم از کم نہیں کر لیتا زندگی باقی رکھنے کے لیے جتنی کچھ چیز کی ضرورت ہے اتنی پر وہ اکتفا نہیں کرتا اس میں جرت پیدا نہیں ہوتی وہ کبھی اپنی جو اس کی ملازمت ہے سکون کی وہ نہیں چھوڑ سکتا مسجد کی ملازمت اس کے دل میں جہاد کی محبت موجود ہے وہ جہاد کو حق سمجھتا ہے لیکن وہ مسجد کے ممبر پہ بات نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کہ یہ مسجد مجھ سے چھن جائے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تُو ہی نادا چند کھلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگیہ داما بھی ہے کتنی کو اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَ اللہ کے رستے میں نکل کے دیکھو ایک قاعدہ قانون جو میں آپ کو بتا رہا ہوں خلاصے ان میں سے ایک خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ تعالی اس کو بہت اس بہتر چیزیں عطا پتہ ہے اب دیکھو ایک شخص نے پرائمری پاس کیا پھر اس نے میڈل کیا پھر اس نے میٹرک کیا پھر ایف اے کیا پھر بی اے کیا پھر ایم اے کیا ملازمت بھی اس کو مل گئی پھر وہ پی ایچ ڈی میں لگ گیا اب تقریبا تقریبا اس سارے سلسلے میں اس کی عمر چالیس پینتالیس سال ہو گئے بلکہ تقریبا پچاس سال اس کی عمر ہو گئی اب وہ اس یونیورسٹی یا جس کالج میں پڑھاتا ہے نا وہ میرے عزیز ہیں اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور وہ یہ الیکشن کی ڈیوٹی دے رہے ہیں الیکشن کی ڈیوٹی کیوں دے رہے ہیں بتاؤ تو صحیح وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں اللہ کے غلط سمجھتے ہیں لیکن ڈیوٹی ڈیوٹیوٹی سوچ تو, تو اللہ کی ڈیوٹی دینے والا ہے یا ان کی ڈیوٹی دینے والا ہے؟ محتاج ہوتا ہے بندہ دلیل ہو جاتا اللہ کی قسم جلیل ہو جاتا جس شخص نے اپنی ضروریات کام کر لی میں سب بھائیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی ضروریات جو بڑھا رہے ہیں نا صبح بھی مجلس تھی مسئولین کی اس میں بھی نصیحت ہمیں ہو رہی تھی ماشاءاللہ اللہ کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے آخرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے یہ اللہ کے اموال ہے ان کے بغیر بھی زندگی بسر کرنے کا ہمیں کچھ نہ کچھ حوصلہ ہونا چاہیے سو میرے بھائیوں جب علیہ اسلام کے متعلق مشہور بات ہے حدیث میں تو نہیں آئی کہتے ہیں وہ پھرتے رہتے تھے ایک پیالہ تھا ان کے پاس اور ایک کنگھی تھی پیالے سے پانی پی لیتے تھے کنگھی سے وہ کیا کرتے تھے سر سر کو آراستہ کر لیتے ایک دن کسی بندے کو دیکھا تو وہ ہاتھ سے پی رہا ہے پانی بات بنی ہوئی ہے سمجھانے کے لیے کوئی حدیث نہیں ان پیالے کی کیا ضرورت ہے ہاتھ سے پی لیا کریں گے اور ہاتھوں سے کنگھی کر لیا کریں گے. مومن کی ضروریات اتنی محدود ہونی چاہیے اتنی محدود ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو کسی کا محتاج نہ ہو اور یہ چیز پیدا کس طرح ہوتی ہے یہ چیز پیدا ہوتی ہے دینے سے جو کچھ انسان کے پاس ہے اگر اس کے پاس دینے کا حوصلہ ہے نا پھر انشاءاللہ یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے لیکن اگر اس میں دینے کا حوصلہ نہیں ہے پھر یہ چیز اس میں پیدا نہیں ہو سکتی دیکھیں نا میں نے جو شروع میں آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پڑھ کر سناؤ ان کو خبر جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی لیکن وہ ان آیات سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں سے ہو گیا اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس کو اونچا کر دیتے لكنه اخلد الى الارض لكن وہ پستی کی طرف ہی گیا۔ وقتبعه هواه ہو اور خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ فمثله كمثل الكلب اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث اگر اس پہ حملہ کرو تب بھی ہانپتا ہے حملہ نہ کرو تب بھی ہانپتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرے جانور ہیں نا ان پہ کوئی حملہ کرے تو سانس چڑھ جاتا بندے کے لیکن جب حملہ نہیں ہوا تو آرام سے بیٹھا ہے تو سانس تو چڑھا ہوا نہیں ہوتا اطمینان سے بیٹھا ہی رہتا ہے اسی طرح سے وہ شخص جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتا ہے وہ اتنی کو کمائی تو کر لیتا ہے جس کے ساتھ اس کی زندگی کی گاڑی چلتی رہے لیکن جو اس طرح نہیں ہے اس کا یہ حال ہے کہ اس کے پاس کئی مربے بھی موجود ہیں اور آٹھ دس سال کے لیے اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ خود بھی کھا سکتا ہے اس کے بیوی بچے بھی گزارا کر سکتے ہیں اس کے باوجود اس کے چوبیس گھنٹوں میں سے نیند اور کھانے پینے کے اوقات نکال کر باقی سارے وقت ہی کمائی کے اندر لگے ہوئے اس کا مطلب کیا ہے کہ حملہ ہے تب بھی ہانپتا ہے حملہ نہیں تب بھی ہانپتا ہے دنیا کی ضرورت ہے تب بھی دنیا کماتا چلا جاتا ہے دنیا کی ضرورت نہیں ہے تب بھی کماتا چلا جاتا ہے کتا کی مثال ہے تو میرے بھائیو دیکھو ہمیں ایسا ہونا چاہیے اگر ایسے ہو گئے کتنے ہی کتنے ہی وہ لوگ ہیں وہ ملازم ہے کوئی, کسی کی کوئی ملازمت ہے کسی کی کوئی, کوئی ملازمت ہے قیامت کے دن میرے بھائیوں یہ دکھ تورے جو ہے نا ولہ مجھے بہت غصہ آتا ہے یہ جو ڈاکٹریٹ کرتے ہیں یہ جو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں دنیا کتنی کو تمہاری عمر ہے کتنی عمر ہے تمہاری وہ ہمیشہ دنیا میں زندہ رہنا ہے دیکھو کل دنیا خلاصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ دنیا ہے کیا دنیا کیا ہے من اصبح بہا عام فی سرب ہی وافن فی جسد ہی تو یوم ہی فکر حضط لہ دنیا بے رہا وہ شخص کہ صبح اس نے کی تو جسم تندرست ہے اور گھر میں کوئی خوف خطرہ نہیں ہے اور ایک دن صبح و شام کا کھانا اس کے پاس موجود ہے اس صرف ایک دن کا صبح کا کھانا شام کا کھانا اس کے پاس موجود ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری مکمل دنیا اس کے پاس موجود ہے پوری مکمل دنیا اس کے پاس موجود ہے تو وہ جو اس کے پاس تو مربع زمین کا بھی ہے اس کی تو پینشن بھی ہے جی اس کے پاس فیکٹری بھی ہے اس کے بیٹے جوان کمائی بھی کرتے ہیں تو وہ جو سب کچھ جمع کر رہا ہے وہ تو اس کا ہے یا نہیں بے ہے نا وہ سمجھتا ہے میرا ہے وہ تو دوسروں کا ہے دیکھو اس میں اس شخص سے بڑھ کر اس شخص سے بڑھ کر کون بدبخت ہو سکتا ہے کہ اس کی جو کمائی ہے اس سے فائدہ دوسرے لوگ اٹھائیں اور حساب یہ قیامت کے دن دیتا رہے واللہ مجھے ایک بابا عبد الرحیم کی بات مجھے بڑی پسند ہے ہے چونیا کا ہے بابا ایک سال ہمارے پاس بخاری پڑھنے کے لیے آئے تھے اس کا بیٹا جہاد بھی ایک آیا کہ دو آئے تو بابا بھی آ گیا میں نے کہا بابا جی کیا آپ کا حال ہے کس طرح آئے ہیں کہتا ہے میں بخاری پڑھنے کے لیے جہاد کے لیے آگے بھی گئے اکاؤنٹینٹ بھی رہے پھر بخاری پڑھی یہاں میں نے کہا آپ کس طرح آ گئے اس عمر میں کہتا ہے میرا بیٹا آیا تھا جہاد کے لیے تو میں نے کہا یہ جہاد کے لیے جاتا ہے تو میں خواہ مخواہ کمائی میں لگا رہوں. کمائی یہ کیوں نہ کرے یعنی اس نے کہا کمائی بیٹھے جو کہتے بابا تو کمائی کھا تو میں جہاد کیوں نہ کروں واللہ یہ بات اگر غور کرو تو بڑی بات ہے دنیا کے لوگ وہ مشہور ایک مثال ہے کہ دنیا جو ہے نا ایک جیفا ہے مردار ہے اور اس کے طالب جو ہیں وہ کتے ہیں آیت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس سے اس کی تصدیق ہوتی ہے اب دیکھو ایک جانور مر گیا آپ نے وہ باہر پھینک دیا اب ایک کتا آیا وہ اس کا بڑا ٹکڑا کاٹ کے لے گیا ایک آیا وہ چھوٹا کاٹ کے لے گیا وہ آپس میں لڑ رہے ہیں آپ کو فکر ہونی چاہیے بھی یہ زیادہ ٹکڑا کے لے کے چلا گیا ہے اور وہ چھوٹا کے ہوں لے کے چلا گیا ہے میرے تو کام کرنی مجھے اس سے کیا غرض ہے مجھے تو اس سے غرض نہیں اور یہی غرض ہے اس مال کی جو انسان میں اتنی خصت اور کمینگی پیدا کرتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا قرآن میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اللہ مالا, وعدده مالا ہو دا ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت تانے دیتا ہے بہت عیب لگاتا ہے وہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا اب اس میں دو باتیں قابل غور ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ تانہ دینے اور عیب لگانے کا مال جمع کرنے سے کیا تعلق ہے اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا کیا دنیا میں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس مال کی وجہ سے میں ہمیشہ زندہ رہوں گا کوئی بندہ سمجھتا ہے کوئی مانتا ہے اس بات کو کوئی دیکھو نا اللہ کی وحدانیت پر اختلاف ہے کوئی ایک مانتا ہے کوئی نہیں مانتا اس کے وجود پہ بھی اختلاف ہے کوئی اللہ کو مانتا ہے ہے کہ ہم نے ہے. لیکن اللہ فرماتے اب اللہ تو غلط نہیں نہ کہہ سکتا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ جو مال جمع کرتا ہے نا یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ رکھے گا تو ان دونوں باتوں پر غور کرو تو سمجھ یہ آتی ہے کہ ویل well, ہے اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے جو ایب لگاتا ہے اور جو مال جمع کرتا اور گن گن کے رکھتا ہے اور دیکھو نا دو دکانیں ہیں ایک میری دکان ایک آپ کی دکان ہے اب گاہک نے آنا ہے سودا فروخت ہونا ہے مجھے یہ فکر ہے کہ میرا سودا نہیں بکے گا اس کا سودا بک جائے گا اب میں کیا کرتا ہوں میں اسے کہتا ہوں بھائی یہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں اس کا مال دو نمبر ہے میرا مال ایک نمبر ہے اس کا مال کڑا نہیں ہے یہ وعدہ کھلا ہے یہ بےمانی بھی کرتا ہے یہ ملاوٹ بھی کرتا ہے یہ کم بھی تولتا ہے کیوں اس کی غلطیاں نکال رہا ہوں کیوں غلطیاں نکال رہا ہوں کیوں اس کی غلطیاں نکالنے سے میں مال جمع کر سکوں گا اسی لیے میں تانے لگا رہا ہوں اسی لیے میں اس میں ایپ نکال رہا ہوں اگر اس کی زندہ تصویر دیکھنی ہو تو ووٹوں میں دیکھ لو وہ, وہ, گے, وہ, وہ جو نہ کبھی جھکا ہے نہ کبھی بکا ہے پتا نہیں کیا کیا بکواس کرتے جو نہ جھکا ہے نہ بکا ہے الگ بکا ہوا تو, تو ہے تو, تو سیٹ کے پیچھے بک گیا جھوٹ بول رہا. دوسروں کی طال کیوں کر رہا ہے عیب کیوں نکال رہا ہے کہ وہ سیٹ نہ لے جائے وہ جس طرح کتے لڑتے ہیں نا ہڈیوں پر آ جائے کہ اب ہم وہ دنیا کا ایک فائدہ اس نے حاصل کر لیا مجھ کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکا گاڑی مجھے نہیں مل سکی مل گئی اب ہم اس کے ایب نکال رہے ہیں اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ غلطی ذرا غور کرو تھوڑا سا آپ یہ چیز انسان میں یہ خصت پیدا کر دیتی ہے تباہ جو ہے انسان میں یہ خصت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی دوستوں کے گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے ان کی حبت کرنے شروع کر دیتا ہے ان میں تان شروع کر دیتا ہے ان کی غلطیاں نکالنے شروع دیتا ہے اور ہر ایسے کام کے پیچھے اگر غور کرو گے وہ یا تو وہ ہوگا تما یا حسد ہوگا حسد کی بنیاد بھی تما ہے حسد کی بنیاد بھی کیا ہے تمہ ہے نا دیکھو نا ایک آدمی کے پاس بڑا مال ہے بڑا مال ہے ملے گا اس کی اب ہسد تبھی ہوگا نا کہ اور اس کا حساب دن رات کرتا رہار نے میری ضرورت پوری کر دی ہے تو مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں ان مصیبتوں اور چکا میں پڑتا رہوں تو پھر مجھے کسی پر اسد کی کیا ضرورت ہے میری میرے کام کی چیز نہیں ہے میں نے مردے کو گھر سے باہر پھینک دی ہے کوئی کتا اس کو یا بلا اٹھا کے لے جاتا ہے کسی اور دوسری بات جو آگے فرمائی نا یہ سب اللہ مالح اللہ کا کلام سچا اللہ سچا اس کا رسول سچا اس کا کلام سچا دیکھو عمر اس کی ہے پ سال اور وہ کوٹھی بناتا ہے کوٹھی بناتا ہے کوٹھی میں وہ اول درجے کی اینٹ کہتا ہونی چاہیے اینٹ اول درجے کی ہونی چاہیے سیمنٹ بہت آلہ ہونا چاہیے مٹی گارے سے نہیں بناتا لینٹر آر سی سی کا ہونا چاہیے اس میں اینٹیں ہوں تو اس کی میاد کم ہو جاتی ہے اور ڈیو تو تو زیادہ سے زیادہ پتہ نہیں سال بھی تو نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا یہ سو سال کی گارنٹی کا تو بنا رہا ہے ثابت ہوا کہ اللہ سچا ہے کہ تو سمجھتا ہے یہ کوٹی مجھے زندہ رکھے اللہ سچا ہے تو جھوٹ بولتا ہے بے شک تو کہتا ہے میں نے مرنا ہے مرنا برا مرنے والے اس طرح کیا کرتے مرنے والے اس طرح کیا کرتے سو so, میرے بھائیوں اپنے دل کو ٹو علاج اس کا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے دو صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حرانا رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص ایک دفعہ جا رہا تھا تو اس نے بادل میں سے آواز سنی اس کے حدیقہ حدیق فلان فلانے کے باغ کو پانی پلاؤ تو جب بادل کٹھا ہو کے برسنے لگا پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں میں جمع ہوا ایک نالے کی صورت اختیار کر کے ایک طرف میں چل پڑا وہ بھی پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا آگے ایک بار تھا اس پہ ایک بندہ کسی کے ساتھ پانی پھیر رہا تھا اس نے اس سے کہا کہ بھائی جان آپ کا کیا نام ہے اس نے نام بتایا تو بالکل وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سنا تھا اس نے کہا کہ تم مجھ سے نام کیوں پوچھتے ہو اس نے بتایا کہ اس طرح میں نے بادل میں تمہارا نام لے کر یہ حکم سنا ہے فلاں کے باغ کو پانی بلا تو تمہارا کیا عمل ہے اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پہلے بتا دیتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ اس نے وہ اپنا عمل مخفی رکھا ہوا تھا کسی کو خبر ہی نہیں تھی بندے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا معاملہ تھا اس نے کہا اچھا اللہ نے جب تم پہ پر پردہ کھول دیا تو تمہیں بتانے میں حرج نہیں ہے معلوم یہ بات ہوتی ہے اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں اس باغ میں سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں اور تیسرا حصہ اسی بات کی ضروریات پر خرچ کر لیتا ہوں اور تیسرا حصہ جو میں اور میرے بچے کھا لیتے اب دیکھو بادل کا حکم ہو رہا ہے اس نے اللہ کے لیے دیا وہ جو اللہ دے رہا اس کا تو بہرحال اللہ کی نعمت ہے لیکن دل میں جو استغنا ہے نا وہ مال کا غلام نہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے مال کو ہمارا غلام رکھے ہمیں مال کا غلام نہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ وہ اپنے مال کے غلام ہیں مال کی خاطر وہ مرتے ہیں مال کی خاطر وہ بے آرام ہوتے ہیں مال کی خاطر دھکے کھاتے پھرتے ہیں مال کی خاطر دلیل ہوتے ہیں مال کی خاطر اپنے دین کے خلاف اپنے ضمیر کے خلاف اپنے اللہ کے حکم کے خلاف اس اس ملازمت کی خاطر اس اس نوکری کی خاطر ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں درنا جورہ ایک جگہ ہے آگے گئے ہم تو واپسی پر ایک تھے کرنل صاحب تھے کہ پہلے میجر تھے تو ساتھی نے کہا چلو بلاقات کراتے کہتا ہے جی دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے کہ میں لشکر کے ساتھ مل کے جہاد کروں مگر میرے دو تین سال رہتے ہیں اور مسئلہ ہے پینشن کا تو تجھے پتہ ہے تجھے دو تین سال زندہ رہنا ہے پینشن تو بچوں کو ملنی ہے وہ پینشن پاؤں کی زنجیر پان گئی میرے بھائیوں علماء کے پاؤں کی زنجیر بن گئی علماء کے پاؤں کی زنجیر بن گئی مسلمانوں کے پاؤں کی زنجیر بن گئی حکومت کے پاؤں کی زنجیر امریکہ کیا ہے امریکہ صرف موتاجی صرف محتاجی اپنی ضروریات کم کر لو اپنی ضروریات دیکھو افغانستان کو مر گیا ہے. صرف وجہ یہ ہے کہ وہ افغان کیا کرتے ہیں سوکھی روٹی اور کاوے کے ساتھ وقت گزارا کر لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے وہ جب شاہ فیصل تھے نا ملک فیصل ان نے کہا ہم تیل نہیں دیں گے تو ان نے کنویں جلا دیں گے انہوں نے کہا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہم اٹھنی کا دودھ کھا کر اور کھجور کھا کر اپنی زندگی بسر کر لیں گے ہمیں فروا اس لیے کافر اس لیے کافر تمہیں غلام بنانے کے لیے تمہاری آسائشوں میں اضافہ کرتا ہے جب آسائشوں میں اضافہ ہو جائے گا کمرہ ایک ڈرائنگ ہونا چاہیے مجھے تو پتہ بھی نام کیا کیا ہے ایک کمرہ ہونا چاہیے جس میں مطلب اندر گھر والے بیٹھے ہوئے ایک ہونا چاہیے بیٹھک ہونی چاہیے ایک ورچی خانہ ہونا چاہیے ایک جو گودام ہونا چاہیے مارا گیا تو اللہ کے بندے ایک کمرہ اریشن کا عریش ہے موسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح موسا علیہ السلام کا چھپر تھا عریشن کا عریش ہے موسا جو موسا علیہ السلام جیسے چھپر میں گزارا کر سکتا ہے وہ کسی کا محتاج کیوں ہوگا اس کو موتاجی کی ضرورت نہیں ہے اپنی ضرورتیں محدود نہ کرو گے اب دیکھو نا جاجی میں ہم گئے تو وہاں کو ٹکڑے سکھا لیتے خشک کر لیتے تھے جو کھانا بجتا تھا نا خشک کر لیتے تھے تو پھر صبح ناشتے میں اس کو بسکٹ کہتے تھے اور اس کے ساتھ ہوتا تھا کاوا ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ لوٹے میں ہوتا تھا پانی اور لوٹے میں ہی مٹی کا تیل ہوتا تھا اب کیا ہوا بھی آٹا گوندنے والے نے غلطی سے وہ مٹی کے تیل میں آٹا گوند دیا اچھا روٹی پکی وہ کسی نے کھائی کسی نے بارہ لو اور ٹکڑے خشک ہو گئے جن دنوں ہم گئے تو وہ ٹکڑے ایک دن اتفاق سے صبح کے وقت وہ انہوں نے دیے ساتھ کھاوا دی میں نے ایک لکما کھایا تو میں نے تو اس کو چھوڑ دیا میں نے کہا ابھی زور کے وقت کھانا مل جانا تو نہ کھاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے ایک بدر سے کچھ لڑکے آئے ہوئے تھے وہ اب ساتھ کہتے جاتے ہیں بدبو ہے مٹی کے تیل کے اتساب کھاتے چلے جاتے اچھا اب انہوں نے خوب کھا لیا نا جب تو ان کو ٹٹیا کہتے ان مجاہدوں نے ہمارے خلاف سازش کی میں ہم لوگوں کا عجیب حساب ہے وہ کھاتے بھی چلے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ مرچ بہت تیز مرچ تیز ہے نہ کھا لیکن یہ صبر جو تھا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعامن و اللہ کا ہوں. کبھی اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں نا کہ یہ کھانا اچھا نہیں ہے ایب لگائی نہیں طبیعت چاہتی تو کھا لیا نہیں چاہتی تو نہیں کھایا اب وہ شخص کس طرح سے اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے جس کا ہر وقت وہ منصوبہ ہی یہ ہے کہ کھانا لذیذ سے لذیذ اور زیادہ سے زیادہ پیٹ میں کس طرح پڑ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ پیٹ پہ کس طرح پڑ سکتے کھانا کھا خا کے پھر سینہ ہمارے جلتا ہے پھر ہم کھاتے اللہ سے ڈر جاؤ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں جس شخص نے روٹی کھانی ایک یا آدھی کو ملازمت کرنے والا دھوس جماتا ہے اگر اس کو بھی اپنی ملازمت رکھو میں انشاءاللہ دو چار دن میں محنت مزدوری کر کے میرے بھائیو دو چیزیں ایسی ہیں دو چیزیں خلاصہ ایک اور سن لو دو چیزیں ایسی ہیں کہ تم اگر یہ سمجھو نا کہ ہماری جدو جہد سے یا ہماری وجہ سے وہ ہم اس کا فیصلہ کریں گے تم غلط کہتے ہو ان دونوں چیزوں کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے ایک تو موت کا فیصلہ ہو چکا ہے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو بہوجن وہ شید ہے دوسرا روزی کا فیصلہ ہو چکا ہے 26واں پارہ ہے سورہ ظاریات ہے اللہ فرماتے ہیں وقف السماء رزقوں اباتوا تو تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ ہے آسمان میں ہے یہ کہنے والا کون ہے اللہ تعالی لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر اللہ تعالی نے ایک قسم کھائی اور بڑی زبردست قسم کھائی فرمایا فوار رب السماء والارض انه الحق مثل ما انكم قسم ہے آسمانوں کے رب کی اور زمین کے رب کی کہ یہ بات کہ روزی تمہاری آسمانوں میں یہ بالکل سچی بات ہے اور اس طرح سچی ہے جس طرح تم بولتے ہو تمہیں اپنے بولنے میں شک نہیں کہ میں بول رہا ہوں اس طرح اس بات میں مت شک کرو کہ روزی جو ہے وہ آسمانوں سے آتی ہے اب ایک چیز طے ہو چکی ہے اس کے لیے دلیل و خوار ہو رہے ہیں میرے بھائی ہم ہماری حکومت دلیل و خوار ہو رہی ہے اللہ کا حکم ہمارا حق ہے ہم اللہ کا حکم مانے ترک اسباب نہ کریں تھوڑا بہت ہاتھ پہ ہلاتے رہے احتیاط موت سے بچنے کا بھی جتنا ہوتا ہے کریں لیکن یقین یہی رکھے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور روزی بھی اتنی ملنی ہے کوئی شخص الٹا لٹک جائے الٹا لٹک جائے اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تھا تین اس سے کرتا تھا یہ پہلی امتوں کا آدمی تھا نبی کا جو ہے نا ہمارے نبی کا معاملہ اس سے بہت اگے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ پیش کیا وہ تو بہت بہت ہی اگے نا ہم تو چلو اس اس شخص تک پہنچ جائیں نا وہ تیسرے سدہ والے تک تو پھر بھی چلو خیر ہے چلو چوتھا ایسا کر لو چلو پانچواں کر لو کچھ یہ سمجھ کے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں یا جتنا اللہ توفیق دے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھا تم نے میں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد پر مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو میں نے سورج کی طرف دیکھا کہ کتنا کو باقی ہے غروب ہونے میں؟ تو میں نے کہا ہاں جی دیکھا میں ہاں نے فرمایا کہ میں نہیں پسند کرتا کہ عہد پہاڑ میرے پاس سونے کا بنا ہوا ہو اور تین راتیں میرے پاس رہ تین راتیں میرے پاس رہے, ہیں میرے پاس رہے ہیں ہاں قرضہ ادا کرنے کے لیے کچھ رکھ لو تو الگ بات ہے یہ نبی وسلم نے فرمایا ذر کو اور عمل آپ کا بتاتا ہے کہ جب فوت ہوئے بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا درا ولا ولا چھوڑا تو کیا چھوڑا اسلحہ چھوڑا تھا تھی, خچر تھی سواری تھی تو چلو یہ تو بہت ہی اونچی بات ہے نا کچھ نہ کچھ جو شخص دیتا ہے وہ خیالت کیسے کرے گا مجھے بتاؤ یہ جو کہتے فلاح نے خیالت کی فلانے اللہ کے بال میں سے لے لیا فلانے نے ناجائز اس میں تصرف کیا جو یہ سمجھتا ہے بھی میرا ہے نہیں میں اس میں سے خیالت کس طرح کروں سو so اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے دار کا محتاج رکھے اللہ تعالیٰ مجھے میری ضروریات محدود رکھے یہ کئی صابن کے ہی بڑے محتاج ہیں صابن ہی ملتے رہتے ہیں. کتنی ضرورتیں ہیں اور اچھا ہمارا ایک ساتھی ہے وہ شیمپو لگاتا ہے مجاہدین کے مال میں سے اس کو اللہ کا خوف ہاں نہیں آتا مثال ہے میں مثال دیکھو میں سال میں ایک دفعہ صابن لگاتا ہوں یا دو دفعہ میں <laughs> نے <laughs> اپنی ضروریات محدود کی ہوئی ہیں الحمد للہ آپ میرے مجھ سے مل کے دیکھ رہے ہیں. اگر بو آئے تو مجھے کہنا افسوس ہے تجھ کا ولہ ہماری ضرورتیں ہیں نہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں ہماری ضرورتیں نہیں ہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہے پھر ہم ان کے محتاج ہو گئے پھر ہم غلام ہو گئے ان کے اور جو پوچھتے ہیں حافظ صاحب یہ ذرا تھوڑا سا قرضہ دے دے کیوں ضرورت ایک ضرورت نے مجھے حافظ صاحب کو کہنے پر مجبور کیا میری تنخواہ بڑھا دے میرے فلاں کر دے میرے فلاں کر دے وہ, وہ کیوں پیدا ہوئی وہ چیز تھوڑے کے اوپر قرار وردہ بے باپ کا سمندر ہم یہ چاہتے ہیں نا غنی ہو جائے دولت مند ہو جائے اس کا نسخہ یہ اللہ کی قسم نہیں ہے کہ زیادہ مال کٹا کام لو یہ نواز شریف آف عبداللہ صاحب کا لڑکا عبد الحنان ایک مل تھی نواز شریف کی شوگر مل پنجاسی کروڑ کی پانچ کروڑ اس کا اپنا تھا اسی کروڑ سود پہ اس نے لیا ہوا تھا تو بارہ حافظ صاحب کو تو اللہ نے توفیق دی اس نے وہ اس کی کرتا تھا کلر کی سود سود کی کی اللہ نے توفیق دی چھوڑ دی بہرحال اب جس کو پچاسی کروڑ کی ایک مل ہے اور ایسی ملیں اس کی ہے تیس ملیں ہیں اب اور بھی وہ اور بھی ایک عالم کا لکھتا ہے لکھا ہے میں نے پڑھا ہے کہ ایک شخص اس نے اچھا دولت مند تھا تو اس نے کہا اس کھانا کھلایا اور کہا جی دعا کیجئے کس چیز کی دعا کریں کہا اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت کرے نہ پہلے اس کو کہا کہ ہاں جی یہ, یہ کچھ حلیہ ہے آپ یہ لے لیں کچھ پیسے اس نے کہا اچھا تو پھر ساتھ ہی کہہ دیا ہمارے لیے دعا کریں کیا کس چیز کی دعا کر یہ جی, اللہ تعالیٰ برکت کرے اس نے کہا پھر یہ پیسے مجھے کیوں دیتے یہ تو رکھنا مجھ, تجھے ضرورت ہے اور کی مجھے تو اور کی ضرورت ہی نہیں ہے بلا آپ اعتبار کریں گے کہ پیسے جو آتے ہیں تو بندہ یہ سوچے اگر زیادہ پیسے آ جائے میں اس کو خرچ کہاں پر کروں دیکھو اپنی ضرورتیں اگر محدود کر لینا تو پیسوں کی یہ فکر پڑتی ہے میں اس کو خرچ کہاں کروں ایسا شخص انشاءاللہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اس مصیبت میں پڑ جائیں گے وہ تروزی میں لکھا ہے عالم کا قصہ کہ میں دولت مندوں کے پاس رہا تو کہتا ہے کہ وہ دن میرے اتنے غم کے گزرے کہ زندگی میں کبھی اتنا غم نہیں ہوا سواری دیکھتا ہو تو مجھ سے اچھی سواری کپڑا دیکھتا ہو مجھ سے اچھا کپڑا. اچھا. تو پھر میں کہتا ہے غریبوں کے پاس گیا نا تو مجھے راہ تو دوسروں سے میرے کپڑے بھی اچھے اب مجھے ایک گاڑی ملی ہے الحمدللہ بغیر مانگے ملی ہے اچھا وہ ہمارے سارے مصولوں نے اس کو رد کر دیا اللہ کی قسم وہ گاڑی اتنی شاندار ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا اتنا کہا آفس صاحب کو یہ گاڑی کسی کام کی نہیں یہ گاڑی کسی کام کی نہیں یہ گاڑی کسی کام کی نہیں ایک دن آفس صاحب تشریف لائے کہنے لگے یہ گاڑی چلتی ہے میں <laughs> نے کہا یہ بہت چلتی ہے یہ <laughs> <laughs> چلتی ہی چلی جاتی واللہ ہم لوگوں نے کیا سٹیٹس بنا رکھا ہے ہم غریب واللہ میں اپنے باپ کا آپ کو قصہ سنایا نا میں اس باپ کا بیٹا ہوں لیکن مجھے یہ شرف ہے الحمدللہ کہ کسی بغیرت باپ کا بیٹا نہیں ہے کہ وہ میرے والد صاحب نے میرا خیال ہے پندرہ مدرسے بدلے ہیں زندگی میں پندرہ سال پڑھایا دو سال پڑھایا جواب ہو گیا نہیں کوئی بات برداشت ہوئی اگلے مدرسے میں چلے گی دیکھو نا یہ چکی دیکھی آپ نے چکی چکیاں ہوتی تھی آٹا پیسنے کی پھرتا ہے اور نیچے والا سارا برداشت کرتا ہے کیوں برداشت کرتا ہے کہ, وہ کرتا ہے کہ وہ وہاں سے ہلتا نہیں بد وقت اگر ہل سکتا کبھی اوپر والے کا بوجھ برداشت نہ کرتا سمجھے میرے بھائی اللہ پاک سمجھنے کی توفیق سے ویسے بھی میرے خیال میں سابن میں کوئی دوائیں ہوتی ہیں الکلی ہوتی ہے وہ کیا کاشتک ہوتا ہے وہ فائدہ مند چیز نہیں تو یہ جو ہے شیمپو وہ تو اس سے بھی بدتر شہر گزارش ہے کہ جو اپنا کام کرے گا یا تجارت کرے گا تو اپنے ہاتھ سے دے سکے گا برکت کے وظیفہ سے تو ادا ہو ہی نہیں سکتا جتنا ملتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا میری تقریر کا ولہ تم نے تو ریت میں جیپ جو ہے نا ضائع کر اگر تمہیں تین ہزار ملتا ہے اپنا حوصلہ دیکھ لو اپنا حوصلہ دیکھ لو اپنی بیوی بی کو بھی بچوں کو سمجھا لو جتنا حوصلہ ہے چوتھے حصے کا حوصلہ ہے پانچویں کا حوصلہ ہے تیسرے کا حوصلہ ہے دسویں حصے کا حوصلہ ہے دسویں حصے کا حوصلہ ہے تو کہو تو ہمارا ہے ہی نہیں نا ہم نے گزارا جو کرنا ہے تو کتنے میں کرنا ہے ستائیسو میں کرنا ہے اللہ کی قسم خرچ کر کے دیکھو تمہارے لیے آسمان کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں کر کے دیکھو یہ ایسی بات نہیں جو سے تعلق رکھتی ہے اور نبی بتانے والا ہے اور ان سے سچا کوئی نہیں جی جی تیر تیر تلوار